آیت نمبر سیونٹی تھری سے سی پڑھیں گے انشاءاللہ تہتر صلاح صبن جی پڑھ لیے سر عمر نال مسلم علیہ ربل جی ہاں بہتر سے سوری یہ ذرا عن 72 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان اقيم الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا وهدنا واعدنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما وزدنا علما. اللہم محمد آل محمد وسلم. رب احمد رزاق صاحب اور دوسرے بولی داؤد دو صاحب نہیں آئے اور, اور ایک ہفتہ نہیں آئے گا اور دو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی وہ عمر نا لینسلی عالمین اس کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ وہ عمر ن لی تو عمرنا کا جو نائب فائل ہے وہ تو نکھنو کی ضمیر ہے تو اس کا جو مقول بھی ہی ہے وہ لنسلیما لیب العالمین ہے یا لی نسلیما لام علت ہے اور اس کا مقول بھی ہی پہلے معذوف ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم لام علت ہی کو مفول بھی ہی مانیں تو پھر ترجمہ بنے گا وہ عمر نا الاسلام علب العالمین اور یہ لام کئی ان کے معنی میں ہوگا یعنی لام کئی کئی دفعہ یا لام علت جو ہے وہ محض ان کے معنی میں آتا ہے اس کے بعد ان محضوف ہوتا ہے نا لیکن ساتھ علت کا مفہوم بھی دیتا ہے کئی دفعہ علت کا مفہوم نہیں دیتا محض کس کا مفہوم دیتا ہے ان کا تو ترجمہ ہوگا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اَي سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک اچھا اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ مفول بہی نہیں ہے اور لام علت اپنی حقیقت پر ہے یعنی علت کے بیان کے لیے آ رہا ہے تو پھر ہمیں مفول بہی معذوف ماننا پڑے گا پھر ہم کیا کہیں گے وہ عمرن ال توحیدہ یا الخلاص الائیمانہ جو بھی ٹھیک ہے وہ عمرن الخلاص و توحید و الامان لمالہ عئی نسلم علیہ رب یعنی ہمیں توحید کا اسلام کا یا ایمان کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سرِ تسلیم خم ہو جائیں بات واضح کے نہیں تو یہ دونوں آرا جو ہے علماء نے بیان کی دونوں دوست ہیں اس سے کیا پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ بھئی اگے آ رہا ہے و انقی مصلا <الصلاة> تو اس کا اطف کس پر ہے اگر اپ کہیں کہ لنوسلیما ان کے معنی میں یہ تو اسی پر اطف لے لیں گے یعنی و امرنا ان نسلم و امرنا ان اقیم الصلاۃ ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ اسلام لائیں اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اگر اپ کہیں کہ نہیں یہ لام علت ہے لام کئی ہے اور یہاں اس پر اطف نہیں ہو سکتا اطف تو مفول بھی پر ہوگا عمیرنا کا وہ معذوف ہے تو پھر اطف اس پر چلا جائے گا جو ہم معذوف مانا گئے ہم نہیں جو عمرنا نلانہ یعنی عمرنا انعاموں و عمرنا انعقیم سمجھ آ رہی ہے کہیں بات ایک کہ یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے بس ترکیب کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے یعنی اگر ہم نے بتانا پڑے گا نا وہ عقیموں کا اطف کس پر ہے وہ انعقیم یعنی سمپل سی بات کیا وہ عمرنا انعقیم یعنی ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز صاحب کا بات باز ہے ہاں، وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ لدی <تُخشَعُون> یہ بڑی خوبصورت آیت ہے یعنی یہاں سے اگر آپ پچھلی آیت سے کارڈ کی بھی دیکھیں تو یہاں سے وہ ان عقیم و اور آگے خاص قسم کا ایک بیان شروع ہونے لگا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے تو مجید میں محض ایک ہی جگہ وارد ہوا ہے اور وہ یہ مقام ہے تو فرمایا کہ نماز قائم کرو اور اب یہاں ہوفالمین ٹھیک یہ بھی واضح ہے وَهُوَ الَّذِي اَلَّذِي خبر اللہ ہی تو شرون کا صلہ ہے اور الہی کو مقدم کیوں کیا حسن کے لیے وہو اللدی اے تو فقط ولا الا گئی اس کے سوا کسی کی طرف نہیں حشر یحشر حشر کہتے ہیں جمع کرنا اسی سے محشر ہے محشر جو ہے وہ جمع کرنے کی جگہ رو کہتے ہیں حشر و نشر بھی ہم اردو زبان میں بولتے ہیں وہو اللدی خلا قصما واطی اور غبل و یا کن فا اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا یہ جو بالحق ہے یہ با یا تو ملابسط کا ہوگا ملابسط کا کیا مطلب ہے؟ کسی کسی کے ساتھ ہو رہا یعنی آپ کہیں جا اب زید کے ساتھ آیا وہ تو یہ ملابس یعنی جا سمجھا لیے کہ نہیں؟ یا پھر یہ ہوگا اور اکثر علماء کی طرف گئے سب سبب مطلب کے ساتھ پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے سبب پیدا کیا ہیں حق کی وجہ سے پیدا کیے یعنی کیا یہ جو آئے تھے نا اس کے اعراب کے بارے میں اختلاف ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ یوما الما نہیں ہے ٹھیک ہے یوما ہے تو یوم حالت نصب میں کیوں ہے ظرف زمان ہونے کی وجہ مطلب سے بات ہے یعنی جب بھی ہم بولتے ہیں یوما تو اس کا مطلب ہے ظرف زمان ہے اس کی حالت نصب میں اچھا ظرف زمان کا کوئی عامل ہونا چاہیے نا عامل ہونے سے مراد ہے بھائی اس کو کیا شے حالت نصب میں دے رہی ہے کیا فیل واقع ہو رہا ہے جو اس کو حالت نصب میں دے رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظرف کا عامل تو جب بھی ظرف حالت نصب میں ہوگا تو ظرف کا عامل تلاش کیا جائے گا یعنی الذي لدی یج آلو الذي مل لدی یا ضرف لکھ آلہ منصوبہ اس ظرف میں ہو کیا رہا ہے جو اس کو منصوب بنا رہا ہے تو اکثر علما یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے معذوف ہے اذکر یعنی. یاد نہیں اذکر یومہ تو یہ جو ہو رہا یوم تو آنا ہے نا کوئی ایسا ظرف ہونا چاہیے جو یعنی کوئی ایسا عامل ہونا چاہیے جو اس ظرف میں ہونے کی وجہ سے اسے نصب دے نا آپ تو کہہ رہے عزکر یوما تو عزکر یوما کا مطلب ہے اذکر تو اب کرو گے یوما تو اس دن واقع ہوگا تو اذکر والا عامل کیا یومہ کو حالت نصب میں دے سکتا ہے نہیں کیونکہ یہ اذکر اس یوم سے خارج ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی خارج ہے کہ نہیں بات سمجھ گئی یعنی اذکر تو میں ابھی کروں گا نا حکم تو آپ کو ابھی دیا دن بعد میں آئے گا عمل یا فیل ایسا ہونا چاہیے جو اس دن واقع ہو گا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آپ <سلام> <وَا يَوما يَا قولو> کا یقون ہو سکتا ہے یقون لوں <يَوما> تو یہاں ابن عطیہ علیہ الرحمٰن نے اعتراض کیا پر میں یہ میسی بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو ظرف ہوتے ہیں اس میں ماں بعد جو ہے وہ ماں قبل پر عمل نہیں کرتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی اگر آپ کا یوں تو کہیں یقون ہوں <يَوما> تو کہیں یعنی کیا فعل واقع ہو رہا ہے اس دن قول تو وہ تو اسی دن ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہے، اسی دن گا. لیکن وہ بتائیں گے کہ نہیں فیما قبل فیما قبل تو بہر تو اس گر مانے پھر بھی کچھ اعتراضات ہیں یعنی مشکل آئے جیس اعتبار ہے یا پولو کو مانیں گے پھر بھی کچھ اعتراضات ہیں بعض نے کہا کہ اس کا جو ظرف ہے نا وہ ہے خلا کا ظرف نہیں عامل یعنی وحو الما واتی و یوم یعنی ایک تو اس نے ماضی میں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اور یوم اس دن بھی وہی پیدا کرے گا جس دن وہ کہے گا کن فرق آد بازی ہو رہی ہے کہ یہ اپنے عطیہ نے اس کو پسند کیا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے پھر بھی کیونکہ خلق اسی دن واقع ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں بحبو اللہ خلاق اس سما ہوا تھی ولادف ہی بالحق تھی وہ سیخ لوکوں یوم تو سیخ کا مطلب کیا ہوگا اس دن دوبارہ پیدا کرے گا بس یو عید بات بات ہو رہی ہے کہ تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ یوما کا عامل کون ہے اچھا یوم یقون جس دن وہ کہے گا کن فیا اب یہاں اختلاف کیا ہوا اور یہ بالکل اس کی کہ یہ جملہ کن پہ ختم ہو رہا ہے یا فیاکون پہ ختم ہو رہا ہے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے یعنی وہ یوم یقول وقن <كُن> اب اس کے بعد کہا فیا قول الحق اور یقون کا فعل قول ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ کن فیا کہہ دے گا ہو جائے ہو جائے گا بلکہ کن یوم يَبُّ یقول کُن <كُن> فون و قول الحق اور یقون جو ہے <متحد> نا وہ کبھی تانمہ ہوتا ہے کبھی ناقصہ ہوتا ہے کہانا فان نقصا میں سے ہے نا لیکن ہمیشہ نقصہ سے نہیں ہوتا کانہ تامہ بھی ہوتا ہے یہاں جب آپ کہتے ہیں کن فیا کونو تو جہاں بھی کن فیا کون قرآن میں آتا ہے وہاں یقون ٹھیک ہے اور کن یہ افال ناقصہ میں سے نہیں ہوتے یہ فعل تام ہے فعل تام کا مطلب کیا ہے یہ فعل ہے فعل ناقص نہیں ہے تو جب کانا یقون فعل تام کے معنی میں آتا ہے جس کو کانا تامہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحقق وہ صبح تھا کسی شے کا ہو جانا بس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر آپ كان اللہ ولم يكن بخاری کی حدیث کان اللہ, اللہ اللہ تھا یہاں کیا مطلب ہے آگے خبر تلاش کریں گے نہیں کان اللہ یعنی اللہ موجود ٹھیک ہے شی ان غی والن شعیع تحقن تصب یعنی اللہ موجود تھا اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا یہ کیا کانا تامہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہاں بھی جب آتا ہے نا کن ف تو یہ کانا تامہ ہوتا ہے یعنی علم یہ کہتے ہیں کسی جیسے کن ای تحقق کن موجود یعنی کن ہو جا تو کیا ہو جاتا ہے فیاکون فیط فیوجد فیصب فی یہ کانا تامہ ہوتا ہے کن فیاکون جہاں بھی قرآن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کانا تامہ ہے ناپسہ نہیں ہے کہ آپ اس کے کہیں اسم کی ہے اس کی خبر کی ہے اس کا فائل ہوتا ہے اس کا فائل تلاش کیا کریں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ تو اللہ ہی ہے لیکن میں رہا کروں میں نہمی اعتبار سے بتا رہا ہوں جہاں کانا آئے گا تامما اس کا فائل تلاش کرنا ہے یعنی کانا حامد کا مطلب ہے حامد صاحب کسی زمانے میں وجود رکھتے تھے یہ مطلب ہے اس کا اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کا کانا حامدن الماضا ٹھیک ہے تو میں کہوں گا کان اللہ اللہ ماضی میں ہمیشہ سے وجود رکھتا تھا بس یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کانا تامما ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں دو رائے کیا ہوئی دونوں صورتوں میں ہے کانا تامما اس میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ یہ کہنا تامبا ہوتا ہے اچھا جب کانا تامہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے قَوْلُهُ الْحَقُّ کی خبر کا ہے ہی کہاں تامہ خبر ہے جی کا فائل کون ہے قولہ الحق اور حق کیا ہے قول کی صفت قولحق ٹھیک ہے کہ نہیں تو ترجمہ یہ بنے گا جس دن اللہ کہے گا ہو جا تو اس کا قول برحق ہوگا یعنی اس کا قول حق ہو جائے قول حق ہوجانے سے کیا مراد ہے یعنی جس شے کو اس نے کہا وہ شے ہو جائے قول کسی سے کہا گیا نا کن ان نوا قول شی اناغ ان نقول ان نوا قول شی اندنا ان نقول کن فرقون تو کسی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو فرقون و قول الحق کا مطلب ہے مقول ہو جائے گا مسجد بول کے اس میں مقول مراد دیا گیا تو جس دن اللہ کہے گا ہو جا تو اس کا قول حق ہو جائے گا تو قول حق کیا بنا یہاں یقونوں کا فائل اور دوسری ترکیب یہاں ہے کہ ویو یقول کن فون تو کن کا مخاطب کون تھا کوئی شہ تھی نا ان نما امروح ادا اور ٹھیک ہے تو ادا قول علی شعیع ان کن فون تو وہ شہ ہو جائے گی اور اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اول جملہ مستنفا بات بات ہے خشکال تو نہیں رضوان صاحب نے نے یہ کے اندر کی طرف ہاں بالکل ٹھیک کیونکہ اصل میں یہ والا یوم جو ہے وہ پرانا یوم نہیں ہے نا یہ قیامت کے دن کی بات ہوگی جیسے ہم نے ایک ترکیب میں یہ بھی دیکھا یا تو اذکر ہے یا پھر وسع یخلوق یوم یقول کن فیکون تو کیا کن فیکون ہوگا اعادہ انسانوں کا دوبارہ قبروں سے نکل کے اللہ کے حضور جمع ہو جانا تو بات حشر و نشر ہی کی ہو رہی ہے تو کن فیقون میں کیا ہو جائے گا اللہ کس کو کہیں گے کن ہو جائے کہیں گے ہو جائے قیامت برپا ہو جائے گی قیامت برپا بات بھا جائے ٹھیک ہے بالکل تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا قول الحق اب کیا ترکیب بنے گی خبر پہلے تو ہم مان رہے تھے نا الحق جو ہے وہ قلحو اور الحق اس کی صفت ہے اور یہ دونوں مل کے فیقون کا فائل بن رہا ہے اب کیا ترکیب ہے قول مبتدا الحق و الحق اس کی بات حق ہوتی ہے اس کی اس کا کیا مطلب اس کی بات حق ہوتی ہے ایک تو ہے کہ اس کی بات سچی ہے دوسرا ہے کہ حق اس کو کہتے ہیں جو واقع ہو جائے قلو الحق اس کی بات ہی واقع ہوتی ہے حق کس کو کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا تحقق کا کیا مطلب ہے کسی جگہ کا واقع ہو ہے حق کا مطلب ہے وہ شہر جو حقیقت میں فی نفسی ہی حقیقت نفس العمری میں خارج میں واقع وہ حق ہے تو قولہ حق اسی کا قول الحق ہوتا ہے اس میں علماء کلام نے کہا کہ بھئی کیسے اس کا قول حق ہوتا ہے میرے قول کا حق ہونا کیا ہے میرے قول کا حق ہونا یہ ہے کہ خارج میں جو حقیقت نفس العمری ہے اس کے موافق میرا قول ہو جائے تو حق ہوگا یعنی باہر بارش ہو رہی ہے یہ کیا ہے حقیقت نفس العمری آپ نے کبھی نہیں سنا بختری صاحب حقیقت نفس العمری کے بارے میں سنا ہے کبھی ڈاکٹر صاحب نے سنا کبھی خطابوں میں خطاب حقیقت نفس العمری کہتے ہیں جو وہ شے جو نفس الامر میں یعنی خارج میں واقع ہو کوئی اسے مانے یا نہ مانے خدا کا وجود ہے حقیقت نفس العمری بات واضح ہے حقیقت نفس العمری کیا ہے خارج میں جو شے ہوتی ہے میرے قول کے سچے اور حق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ میرا قول کس کے موافق ہو حقیقت نفس العمری کے مطابق ہو اگر بارش باہر ہو رہی ہے اور وہ حقیقت نفس العمری ہے تو میں کہوں گا بارش ہو رہی ہے میں سچا ہوں قولی حق اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہے اور میں کہوں بارش ہو رہی ہے تو قولی کہتے گن